نہارام سابئین حضرات جس طرح کے پچھلے جمعے تو مسئلہ حاضر و ناظر اور ندائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق کچھ ارس کیا جا رہا ہے عرض کیتا جائے گا اللہ کریم حق کرنے بھی توفیق عطا فرمائے تو یہ عمل کر توحفی کتاب فرمائی جس طرح کے ارس کیا اولا بھمانی کریب اور ترجمان موت رستا ہے کہ فرمایا میرا نبی جانا تو زیادہ قریب ہے میرا نبی جانا تو زیادہ قریب ہے تو جب میرا نبی جان تو زیادہ قریب ہے اور پھر جس طرح کے حکم کیتا جائے تامیلے حکم ہو سکے گی اگر مالک دی نوکر سمجھے استاد دی شاگرد سمجھے گا آقا دی غلام سمجھے گا سیئر باتیئر سمجھے گا حالت کی بات مخلوق سمجھے گی تعمیل حکم ہو سکتا <تصفح> <تصفح> <تصفح> ورنہ ناممکن ہے کہ حکم ہونا ناممکن ہے جیسے استاد کہہ کہ سبق سناؤ والد ہے کہ وہ ہوں سبق سنائے گا جی انہوں بات سمجھ آئے گی اور دوسرے نمبر پہ اور بات ہے وہ سمجھے گا تامیلے حکم کرے گا پھر وہ سنے گا یہ بات بھی یاد رہے گا میں کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہوں اس میں دو تین چیزوں کا ہونا اشد ضروری ہے ایک تو اس کی قوت سماپ ٹھیک ہو اگر وہ بہرا ہے سن نہیں سکتا تو پھر بھی وہ میری ہیلپ نہیں کر سکے گا اگر ایک تو سنے گا اور دوسری سمجھے گا یہ بھی بات یاد رکھیں مثلا میں کسی کو ہیلپ کے لیے مدد کے لیے پکارتا ہوں تو میری مدد اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو تب کرے گا ایک تو وہ میری سنے دوسرا وہ, وہ موجود صحیح سلامت ہو دوسرا میری بات کو سنے تیسرا میری بات کو سمجھے چوتھا میری بات کو سن کے مدد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں میری بات سمجھ آ گئی مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں ہمارا انتخار ہے میں کہتا ہوں افتخار دوڑو میری مدد کرو پہلے تو اس کا ہونا موجود ہے اس کے وجود کا ہونا ضروری ہے اور دوسرا ہے کہ وہ میری بات کو سنے تیسرا ہے کہ میری بات کو سمجھے چوتھا ہے میری بات کو وہ سمجھے بھی سننے کے بعد وہ اس میں یہ صلاحیت ہو کہ میری مدد کر سکے اگر یہ چیزیں ان میں کسی کا نقش ہو تو میرا پکار نقش ہوگا اللہ وحد الشریف فرماتا ہے ولاؤ انا ہم اس ذالا من انسا ہوں جاؤ اور اس کا منسوخ ہونا کہیں ثابت نہیں کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تم سے زیادتی ہو جائے تو میرے محبوب کریم علیہ سلاط و سلام کے درے پاک پہ حاضر ہو جاؤ اور عرض و معروض کرو اگر وہ تمہاری سفارش فرما دے تو اللہ تمہارے برا معاف کر دے دو اب حضور علیہ سلا تو کا ہونا ایک بات دوسرے نمبر پہ ان کا سننا دو تیسرا عرض کرنے والے کی زبان کو سمجھنا تین چوتھا ان میں یہ صلاحیت ہونا آل, آل, آل. اگر یہ چار چیزیں نہ ہوں تو کسی کا پکارنا فضول ہوگا yes, بات قابل ہے اس کا پکارنا فضول ہوگا yes, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر حضور میں ایک بھی صلاحیت نہ ہوتی چاروں میں سے وہ ہوتے نہ تو پھر بھی اللہ حکم نہ دیتا yes, کیونکہ اگر حکم دے کہ تم جاؤ تو حضور ہو ہی نہ ماسل یازب اللہ تعالیٰ نقلے کفر کفر نہ باشت جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور مر کے مٹی میں مل چکے ہیں اللہ یازب اللہ تعالیٰ اتنے نامراد قسم کے لوگ ہیں اگر حضور مر کر مٹی میں مل گئے ہوتے تو اللہ یہ حکم نہ کرتا کہ تم وہاں جاؤ اس کا مطلب نکلا کہ حضور موجود ہیں اس پہ میں ایک حدیث چونکہ ندائے یا رسول پہ بات کرنی ہے اس لیے جو باتیں کی ان پہ ایک ایک دلیل میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے سعید ابن مسیف فرماتے ہیں کہ جب یزید منعون حملہ آور ہوا نا مدینہ منورہ پہ تو لا تعداد صحابہ حافظ قرآن سے ہابا شہید ہوئے مدینے کی گلیوں میں خون ہی خون بکھرا ہوا تھا مدینے کی بچیوں سے زیادتی کی جزید کی فوج نے تو حضرت شہید ابرے مسید فرماتے ہیں کہ ایک بگڑ سی مچ گئی لوگ بھاگ رہے ہیں لاشوں کے ڈھیر ہیں صحابہ شہید ہوئے میں چونکہ معذور تھا نابینا تھا میں بھاگ تو سکا نہیں بھاگ تو سکتا نہیں تھا تو میں نے کہا کہاں جاؤں میں نے کہا حضور سے بڑی پناہ گاہ کوئی اور ہے ہی نہیں اللہ حضور سے بڑی کوئی پناہ گاہ نہیں تو میں حضور علیہ سلاد السلام کی قبرے انور کے ساتھ لیٹ گیا میں نے کہا یا رسول اللہ آپ سے بڑی پناہ گاہ کائنات میں نہیں ہے اور میں آپ کی پناہ میں ہوں فرمایا تین دن مسجد نبوی میں آسان نہ ہوئی اور انہوں نے گھوڑے باندھے رکھے اور مجھے کسی نے کچھ نہ کہا میرا استدلال یہ ہے کہ حضور نے ایسا محفوظ کر دیا کہ ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ورنہ کوئی یزیر فوج حملہ ہور ہو اور ایک آدمی بیٹھا اسے پوچھے ہی نہ نا یہ ناممکن ہے تو فرمایا تین دن شہید مجھ سے فرماتے ہیں کہ تین دن میں بیٹھا رہا اور چونکہ میں نابینا تھا مجھے علم نہیں تھا کہ زہر کا وقت کب ہوا اثر کب ہوتی ہے مغرب کب ہوتی ہے اشا کب ہوتی ہے فجر کب ہوتی ہے تو فرمایا مزار پور انوار سے آواز آتی مجھے پتہ چل جاتا کہ نماز کا وقت ہو جاتا پھر وہاں تقبیر آل, کی آواز آتی تکبیر کی آل, یعنی آل, جماعت کراتے وقت جو تقبیر پڑی جاتی ہے تقبیر کی آواز آتی مجھے پتہ چل جاتا کہ شوہر کا وقت ہو گیا ہے اثر کا وقت ہو گیا ہے اشا کا وقت یا مغرب کا وقت یعنی ترتیب سے مجھے علم ہو جاتا اس سے ثابت ہوا کہ آج بھی امام الانبیاء اپنے مزار پور میں اصحابہ کے ساتھ واجمات نماز ادا کرتے اور اگر امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد پہ جائیں مراج پہ گئے تو موسا علیہ السلام کی قبر پہ سواری رکی تو حدیث بتاتی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت مورسا علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اگر کلیم اپنی قبر میں نماز پڑھتا ہے تو میرا نبی تو سب سے آبا لقد کم رسول لن سب سے بڑی شان والا ہے اگر کلیم قبر میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ کا حمید قبر میں نماز پڑھنی پڑے گا تو معلوم ہوا کہ حضور اپنے مزار پر انوار میں زندہ ہے بلکہ ایک اور واقعہ پیش کروں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ان کا انتقال ہوا تو آپ کی وصیت تھی کہ میرے جنازے کو اٹھا لینا اور حضور کی بارگاہ میں جنازہ پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا اور پھر کہنا یا رسول اللہ آپ کا یار غار آیا ہے اگر اجازت ملی تو مجھے دفن کر دینا اگر اجازت نہ ملی تو پھر مجھے بقی کے قبرستان میں دفن کر دینا اگر حضور اسے عرض کرنا کہ یہ اپنے مزار میں آپ کے مزار میں جگہ چاہتا ہے چنانچہ صحابہ میں وسیعت کے مطابق حضرت سینا صدی کے اکبر کی جنازہ مبارک اٹھایا آہ آہ کیسا جنازہ تھا وہ بھی کہ عاشق کا جنازہ ہے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے عاشق کا, کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلی ہے محبوب کی گلی ہے ذرا گھوم کے نکلے محبوب کی گلی آشک کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے آشک کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلی ہے محبوب کی گلی ہے ز گھوم کے نکلے محبوب کی گلی ہے ذرا گھوم, گھوم کے نکلے محبوب کی گلی ہے محبوب کی گلی ہے ذرا گھوم کے نکلے محبوب کی گلی ہے محبوب کی گلی ہے محبوب کی گلی ہے ذرا گھوم کے نکلے محبوب کی گلی ہے ذرا آشک کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلی ہے ذرا گھوم کے نکلے محبوب کی گلی ہے ذرا گھوم کے आ, صدیق تیرے عشق تو سد کے تو آزیزہ نے گرامی فرمایا کہ مجھے وہاں رکھنا اور پھر کہنا کہ یا رسول اللہ آپ کا خادم یار غار آیا ہے اور آپ کے مزار کے قریب دفن کی جگہ چاہتا ہے گزرے شریع میں اگر اجازت مل جائے تو ہاں اگر نہ ملے تو مجھے بقی کے قبرستان میں دفن کر دینا تو حضرت صدیق اکبر کے اس وسیعت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عقیدہ ہمارا آج ہی نہیں بلکہ اصحب رسول کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی زندہ ہے سنتے ہیں اور ہماری عرض و معروف کو سمجھتے ہیں پھر اس کے بعد مدد بھی فرماتے ہیں <تصفح> جب کہا گیا وسیت پہ عمل کیا گئی وسیعت پہ عمل کی کیا گیا گمبے پاپ پاک پور قرنوار سے آواز آئی لاؤ میرے حبیب کو حبیب کے ساتھ لٹا دو اور ابن کشیر کا حوالہ پیش کرو کہ حضور بھی مدد فرماتے ہیں حضور علی اللہ کی بارگاہ میں ایک ایرابی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا جب قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اللہ اکبر گناہ گار تھا سیا کار تھا اس وقت کے گناگار ہم سے تو کئی ہزار گنا بہتر تھے نا تو وہ جب کسی آیا کریما پہ آیا بلو انا جاؤ کہ جب تم سے کوئی جرم ہو جائے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اس نے پرانے پاک کو ٹھپا بند کر کے اپنی جگہ کے چون کے رکھ دیا اور حضور کے پر انوار کی طرف چل پڑا جب حضور علیہ سلا اسلام کی بارگاہ تک پہنچا تو گڑ گڑا کے رویا دھاڑی مار کے پر انوار پر رویا یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ ہمارے ماں باپ قربان اللہ نے بھی آپ کا دروازہ ہمیں بتایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کے کوئی دروازہ نہیں اللہ جو اللہ ہو پر اس رب نے بھی آپ کا دروازہ بتایا ہے کہ جب جرم ہو جائے تو اس کے در پہ جاؤ حضور اللہ کے حکم سے میں آپ کی بارگاہ میں حادر ہو گیا ہوں حضور مجھ پہ نگاہ کرم فرمائیے ترجمائنج کر لو کرم کی نظر ہم پر خدا را م کی, کی نگر ہم پر خدارا یا رسول لوا تمہارا میں تمہارا تمہارا تمہارا, تمہارا, تمہارا, تمہارا, تمہارا میں تمہ تمہارا, تمہارا <تصفح> <تصفح> اے دے کاجل والے تیری بارگاہ حاضر ہو, جاؤ تیری بارگا حاضر ہو جا ہا دو ہا دے چہرے والے نگاہ کرم ہو جائے یار شور اللہ نگاہ کرم ہوئے گناہ لے کے آیا جرم لے کے آیا وا سب کچھ لے کے آیا وا جس لیے گر, گر کے رویا نظارے آواز آ گنا معافی اس واسطے تھے کرم ہی کرم نے وما وہ نبیوں میں رحمت مت پانے وہ نبیوں میں مارا <تصفح> مارا <تصفح> مل کے کباب میں سوپ پیدا ہو جائے وہ نبی رحمت لب لبی پان والے مصیبت میں غیروں کے کام مصیبت میں غیروں کے کامانے کامال کا مصیبت میں گیا کے کام نہ رہ جائے فضا دوں جدرا بو مصیبت میں گیا مصیبت میں گیا مصیبت میں گارو کا مان والے وہ اپنے پرائے کا غم والے وہ اپنے پرائے کا مزارے پورن وار ہزور کے دربارے گڑ گڑا رویا نظارے پورنوار آواز آ جا تیروں گنا تینوں معافی دیا جا تیرہ گناواں معافی معلوم ہوا میرا نبی سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے مدد بھی کرتا ہے اس واسطے سی آنے آ یا رسول اللہ انظر علانا ڈونگے میرےام نبی سن دا بھی اے سمجھدا بھی اے مدد وی کردا ہے اس واسطے پکارنے آ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مازاق دے کاجل والے جڑا بھی مشکل وقت تا ہوے اسی حضور نو پکارنے آ لوگ نے یا نہیں کہنا چاہیے میں مشکل وقت آیا ہے مسلمان کزاب وہ دجال تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جب اس نے نبومت کا دعویٰ کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کے خلاف لشکر بھیجا کہ جاؤ خاتمہ کر دو دگال کا کافر ہے انا اناخاتمن شیلا لا نبی آبادی میرا نبی میرے نبی کا اعلان ہے کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کیوں کہ کل نبی علاقے بستیاں دیہاتوں شہروں قوموں کے نبی بن کے آئے ہیں میرا نبی کائنات کا نبی بن کے آیا ہے اور پھر محبوب کی شان ہے یعنی لندا ہے جو ملی گا میں چمکتا ہوا آفتاب ہے جب آفتاب تلو ہو جائے تو کسی ستارے کی ضرورت نہیں رہتی جب امام المپیا آ گیا نبوت کا وہ مہتاب وہ آفتاب تلو ہو گیا اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یار غار خلیفہ بلا فصل اللہ خلیفا فرمائ جاؤ لشکر پہ دیا مقابلے اور کیوں بے مسلمان بھائی ہو متدر باہر جڑپاں ہوں رہا میں جی نہ دار میں کہنا دس لاکھ روپیہ انعام دے دینا وا کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو عدالت میں کیس کرے کہے غلط ہے میں دست بجائے کے دس کروڑ کا کاغذ دینے کے لیے رستام لے کر دینے کے لیے تیار ہوں صحابہ کا عمل ہے کیا ہوا جب کے حضور کا انتقال ہو گیا ہے ظاہری زندگی بھی نہیں انتقال ہو گیا ہے تو کیا ہوا جب دشمن کے مقابلے میں اصحابہ اکٹھے ہوئے فرمایا جب دیکھا کہ حالات بگڑ رہے ہیں کہا محمد صحاب نعرا لگاتے کیا یا محمدہ یا محمدہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیے اللہ, <تصفح> اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ محمد رسول اللہ. صلی اللہ علیہ سلم صحابہ نے کہا یا محمدہ وشال کے بعد حضرت صدی اکبر کے دور میں اور مزار کے قریبی نہیں یہی کہتے ہیں نا جی چلو جی اگر ثابت کر دیں نا جی مزار پہ تیار سلگ کہتے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہیں جی کہ وہاں کہنا جائز ہے مدینہ شریف قبر پہ کھڑے ہو کر کہنا جائز ہے یہاں کہنا جائز نہیں میں کہتا ہوں مسلمان قذاب سے جب مقابلہ تھا تو حضور کی قبر وہاں پہ نہیں تھی نا میدان جنگ میں تو میں دکھاتا ہوں جس کا جی چاہے جمعے کے بعد آئے میں ابھی دکھاتا ہوں اور اسٹام لے کر دے یہ کیمرے مجھے معاف نہیں کریں گے ریکارڈ ہو رہی ہے تقریب میں آج اپنی بات کا ذمہ دار نہیں جب تک زندہ ہوں ذمہ دار ہوں اگر یہ نہ دکھاؤں تو میں دس لاکھ ہر جانا دینے کے لیے تیار ہوں گھر بیٹھ کے باتیں کرنا اور ہے میڈیا کا دور ہے کہیں بھی چل سکتی ہے دنیا کے کہیں کسی خطے میں جائے فقیر اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہے اور کب تک ذمہ دار ہے جب تک اس جسم میں جان ہے میرا مسلک کوئی من گھڑت نہیں من گڑت قسم کا مسلک نہیں میرا مسلک وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے نبی کا فرمان ہے اور صحابہ کا عقیدہ ہے صحابہ نے کہا یا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مدد فرماؤ سا دی سا دی مدد فرماؤ یا اللہ کی نبی نو فرمایا جی منگتے نے مشکل ویلا اپنے نو پکار دے تے تیلا آئے تھی بھی پکار لیا کرو تھی بھی پکار لیا کرو آخیا کرو کرم کی نظر ہم پر خدا را کرم کی ایک نظر ہم پر خدا یا رسول لوگ تمہارا میں تمہارا تمہارا اتے بھی پکارے جی تو فی کو ہوے قبر بھی حشر حشرچ بھی پکارا گے میرا کی دکار گے کیوں آہا, میرا نبی وہ محبوب ہے خدا حافظ خدا ناصر مگر یہ پھر بھی معاشر ہے پھر چلو خیر ہو جائے گی خدا حافظ خدا نا صرف مگر یہ پھر بھی معصل ہے یہاں تو آ ہی دیں گے سہارا یا یہاں تو آ ہی میں تبرین میرے نبی گلام یا محمد حضور سا مدر فرماؤ مشالم دے مقابلے اصل اتنے بھی کبر بھی حشرچ حضور نو نکارا گے اور حضور پکارنے والا بیڑا پار ہو جائے ہاں بالکل یہ کرو نا میں کا دری ملنے کے باپ میں سنی جمیلے کا میرا بھی کہے گا الا و سلام میرا بھی لاشا بیگا سلا تو میرا لاشا, تو لاشا میرا ل میرا لاشا بھی لاشا بھی کہے گا سلا تو میں کسی نو شک ہوے آئے نا سورت کرے میرے خوشی گی چلو دیا ادیس ابل مفر امام بخاری سارے حضرت امام بخاری رحمت اللہ لئے آپ فرما لکھتے ہیں پے اتبل مفرت کتاب دا نام ہے جب میرے کتب خانے موجود ہے جس لے جانے پے جا رہے ہیں کافلا جانا پیا اونٹا اونٹا کا سفر سی جی چوکڑا مار کے بہ جائیے یا کوڑی تے یا اوکھ تے یا انج بہ جائیے پیر سو جا سر آدھا نا پیر ڈاکٹر آدھے نے خون او دا پیر سو گیا سیاح پی پیا سیابی کا پیر سو گیا روان دبا حسور حضرت عبد اللہ بن امر وہ مت کی پرہیزگار سیابی حضرت عمرے فاروق کے بیٹے جسے پیر سو گیا مسلمانوں سیابی کی آدھے پیا وہ سیابی عرد کر دے پیا یار میرا پیر سو گیا ساتھیوں میرا پیر سو گیا کی حل عبداللہ بن فرما نے جا تین سارے پیارا ہے کیا <سلام> <سلام> یا محمد یا محمد عبد اللہ بن عمر جیسے صحابہ شاد تو ہوئے میرے کو ابل مفرت پہ ویلکم ٹو ہاؤس تشریف لائیں دکھانے کے لیے تیار ہوں صحابہ آقیدہ ہے میرے نبی نو یا سفر وشال ہو چکے آئے جبا دمل ہوا سراطے مستقیم کہڑا فرمایا جتنے میں میرے سیابا وہ بن گئے ابھی اس موجود آخر یا محمد صلی اللہ علیہ سلم جی اہ لیے فت لگ جان تضور والی سلادو سلام اداوت دی علامت نہ حضور دے ذکر نہ جیڑے نہ ہر کوئی مفتی اوتھے صحابہ فتوا لا لائے یا مسلم دے مقابلے تے فتوالا لائے صحابہ یا محمدہ آ کیوں آ کیا ادب مفت والی کوئی صحابہ فتوا لا لائے کہ کافلے کیوں سیاح محمد آ کیا ہے کوئی مالوی مفتی قاضی جی نہ جمے نہ جمے گا پو جما بت نہ پوجو اللہ دے قرآن نو من لو نبی فرمانا اج بھی ترآن پڑھنے کی نفر چڑھ لے یا ہل مزم لو یا حل مدسے رو یہ ہو اللہ سوال دے نا نماز پڑھ دیا سلام البی ہے نبی تیرے سلام ہوے یا تے پھر نماز بدل لو یا پھر نماز بدل لو یا تو کہہ لو سلامو علیک کا نبی کر دیو جا کرو آٹان پاٹ آگا وجن مٹلیاں بچے نبینا ہو چلیاں اسلام علیکم رحمۃ اللہ کیا ہو گیا خود کو عالم کہلواتے ہو بڑے بڑے علامے فاہمے کہلواتے ہو زد اچھی نہیں زد انسان کو برباد کر دیتی ہے حقیقت جاننے کے بعد زد پہ ڈٹے رہنا حق کو قبول نہ کرنا یہ یہودیت ہے اور جب حق علم میں آ جائے جان جان چکے ہو کہ حق ہے اس کے بعد اسے قبول کرنا یہ <سلام> کی فلاں بھی کابر فلاں بھی کابر فلاں بھی لا کرے کا برے لاہا والا ولا کلا بھی لے سانوا دیکھر تو یہاں د بھی آن دینا ہاں میں یہ بھی کہہ پیا میں نشر تین دور مہم خانہ مولی اشرف علی خان بھی آپ لکھا اور ایک مرتبہ نہیں کہ ہاجی امداد مکیل احمد لکھا کافرا تو پھر چور جیڑا بھی چوری کرو چور چور وہ بھی فتوا لگے معلوم ہوا مولوی منافق عقیدہ ہے نہیں یہ سٹ دہ پیا گلامی کرنا مشرف علی خان دستگیری میرے نبی نشر تھیم کے سفا ایک سو چورانوے میرے کتب خالج موجود ہے دستگیری کی جیے میرے نبی کشم کش میں تم ہی ہو میرے نبی میں ہوں بس اور آف کا دریا سول انعام وہ منگا دے دیا گا نام جی نہ مگر سورج مغرب سے تلو ہوگا کوئی میری بات کو چیلنج نہیں کر سکے گا کیونکہ فقیر ذمہ داری سے بات کرتا ہے تک نہیں نے پیش کیتے مسئلے پیش کرتا ہوں اور کتابی تکلیف کرتا ہوا پولی تکلیر نہیں کرتا ہوں پمباب نہیں کر دا دا میں میں میں ہوں بس آریا پکا دریا رسول مل کے کہہ لو میں دریا ابرگ گیری نمج کو پھر کبھی متبی مانگ رہے پیا تو یار رسول لا بھی آئے جا پیڑا کی آدھا پیا ان آخر کون جانے جی سارے بزرگ نے بزرگ نے تے ماننا تو یا فتوا نہ پیو بھی سارے پرنے واسطے نہیں منگتے کہ انہیں آخیا ما سلا سما ماض اللہ شیتان کا علم جاس تو سابت ہے نبی دا علم نس تو سابت نہیں شیطان دا علم زیادہ یہ اسے اشرفی لکھے یہ بھی حوالہ میرے ہے جدا جتا جی ہے ویکھے آج ہی تو رس کرنا بے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ذرا او بھی ارسلان تو میں کرنا پیا کیوں ناں سے سیاباں نے بلکہ اتنا بڑا جے اگر توبہ تو بغیر گیا اے اجے توبہ کر کے گیا اے تے جے بخشوان تے ایسے کہ حضور نو پکارن دے صدکے خورے بخشے آ جائے تو ابھی جانے گی رامی مرد کرنا پڑا مسلمان بھائیوں تو ٹھیک آخی ہو گیا وہ لت ٹھیک ہو گئی وہ جی جی چلتی نے وہ ٹھیک ہو گیا معلوم ہو گیا میرا نبیتا نا نام تکلیف دور ہو ج ے نام بچ ربی رکھیا شفا نے تیرے نام ری رکھ سفا تیر نام لیا ٹال جلاو سب کہہ لو مل کے نام لیا ٹال میں نبی شام تیرال آؤ ترا ہے کوئی مفتی ہے کوئی قاضی علامہ فاما اپنے آپ بڑا علامہ کھڑوا حدیث میں وکھا وا حدیث نہ زبان کٹانا وا تے پھر مرد کا بچہ بنے لائے نظر آ لائے نہ فتوا کی لا جنگ ہوں پی عمر فاروق کے دور میں ہزاروں میل دور جنگ ہوں پی حدیث میں کٹ کے سامنے رکھ دیا گا جنگ ہوں پہ, جی پہ جس ویلے امریک فاروق جمعہ پڑھا رہے ہیں خطبہ جمعہ ارشاد فرما نہیں پے جس ویل ختبا جمع ارشاد فرما دے نہ پے جمے دا دیا دینا فرما ساریا لوگ ضرور کتھے جمعہ کتھے یا ساری نے فرمایا لشکرے اسلام نوں کیرا پان واسطے لشکر اسلام پا واستے دشمن کا لشکر جا پہاڑی کے اتو ہوں پیا تے میں میسج کنوے کیا میں آخر ساری کہ یا ساری دل جبل ساری لو وال ادھر آگے نہیں پے جسے لے ساریا واپس آئے انہ آ گر مدد نہ آتی تو ہو سکے اچانک عملہ ہوں گا تو سارے کدم کھڑ جسدے نوی شریف کتنے ہزار میل دور جنگ ہوں پی امرے فاروق فرما یار شاریا تل جب کوئی مفتی جڑا فتوا لائے امرے فاروق سے اے یار سلا کہہ لیے فتوی لو امرے فاروق تہ فتوا لاؤ جڑا ہزاراں میل دور ਸਾਹ ਨਿਆ رسول اللہ نہیں بلکہ یا ساریہ کہندا ہے پیا یا ساریہ کہندے نہیں پے معلوم ہویا نبی تو علاوہ بھی کسی نو یا کہن بندہ مشرک نہیں ہوندا کوئی کفر شرک نہیں ہو جاندا اگر کفر شرک ہوندا عمر فاروق یا ساریہ نہ کہندے تے کہ جے او یا ساریہ کہن نال مشرک نہیں میں یا علی کہن بھی مشرک نہیں اللہ مشک نہیں ہو جائے جی شرک ہے تو پھر ماں کا دودھ ہے تو لگاؤ نا فتوا امڑے فروغے بھی پتا چل گیا سن دائے سنیا تے ساریا ہی عمل کیتا نا بولو تے صحیح یہ ساریا سن دا نا تے عمل نہ کر دو حضرت ساریا عمل نہ کر دے فرمایا یا ساریا اگر ساریا کو یہ کمال حاصل ہے تو امام الانبیاء کے ابتے سماج کا کیا عالم ہوگا میں تموں آخیا نا ان مسلک اپنے ویخ کے بنایا کہ جیسا میں ویسا نبی سڈا کیدا حضور شانو میرا نبی تورو کے سننے وال سننے والے و کان دور نزدیک لال کراؤں متی مصطفیٰ جانے سلام شمع <موسیقی> میرے نبی اور جن کی کتے سما دے آل امام بصیری مصر میں پکارے امام مصر مشرج پکارے فالج ہوئے آئے آخ وہ پکارے میرا نبی اپنے مزار پر انوار مدینہ پاک حضور نے فرمایا جڑا محبت نال دروت پڑھتا ہے میں اپنے نال کنوں نل سوڑنا اللہ اکبر نالے نبی دی کبتے سماعت قرآن دستا سلیمان علیہ سلام پہ پیڑی نے شور مچا بل وڑ جاؤان کیڑیاں دی سردار بولی کہڑ جاؤ ڈھٹ بھن دی نیت خراب نہیں کلے لشکر دیا پیروں چتلیاں نہ جاؤ سلیمان علیہ السلام سن کے مسکرائے جی ایڈی دورو سلیمان علیہ السلام کیڑی بھی وڈا مفتی دے کن کےڑی چڑھتے پوچھو تین کیڑی کی جے نبی دی سمات سلیمان علیہ السلام یا کسی اور نبی دی اور بھی واقعات ہیں ان کی کوت سمات کا یہ عالم ہو تو پھر جو امام و ہے اس کی کتتے سمات کا کیا عالم ہو آج ہی تو رس کرنا پیا تو فاصلے ویخیا کے نے جی اتوں یا نہیں کہنا چاہیے میرے نبی واسطے تو فاصلے ہی ختم ہو گئے میری نبی دے واسطے کائنات رائی دے دانے جنگ بھی ایسی نہیں رکھتی جس طرح کہ پچھلے جمعے میں بیان کر چکیا سارے فاصلے ختم ہو گئے حضور علیہ تو سلام واسطے کوئی فاصلہ نہیں تحض مذہب رکھنے اپنے کے اپنے ورگا سمجھ کے اسی سمجھنے اللہ دا حبیب سمجھ کے اچھی جانے گرامی عرض کرنا پیا توجہ فرمانا داؤ حضرت ساریا نے آ کے حدرت فاروق امیر المومنین اور پھر عمر فاروق نے آخا ایک تے کوئی مولوی فتوا دے نہ نہیں نا. دے سکتا پھر سیابات کے کم از کم جڑے نے او تے خام ہوئے جب بھی کوئی سرحد نجائز کم خلاف ہوں تے امرے دے جدو تو امرے فاروق جب کوئی بات ہوے منے ہو کے کہ کہہ دو جی آ گل غلط ہے یہ قرآن دے خلاف حدیث دے خلاف حضور دے عمل دے خلاف اور پھر لوگ کہیں دے رہے وہ ایک دلیل دےنا فرمائی جاؤ کلتا جڑا کھڑا ہو گیا ایک بندہ المال ال مال تین حصہ ملیا ہے سوری تین حصہ تے تیرا کمیز نہیں بن گیا تو میرے فاروق کھڑے ہو کے آواز دے رہے ہیں فرما دیتے ہیں بھائی بھائی دوست آ بات یہ بیٹا میرے حصہ سی میں بیٹے کو حصہ لیا ملا کے میرا کمیز تیار ہوا ہے جتھے امیر المومنین کو لئے نہ کچھ پچھیا جائے اینی جسارت ہوے ہو اینی اسجورت دیتی ہوئے او غیر شریع عمل کرے کہ صحابی اٹھے ہی کوئی نہ صحابی خاموش نے اور اس واس نے خاموش نے کہ یقین سی عمر فاروق دائے مقام ہے کہ یا کہنا بھی کوئی شیرک نہیں عمر فاروق رضی اللہ ہوتا انہوں نے آخیا یا ساریا کی آخیا بولو کیا بولو مسد نبی ممبرے رسول تے چند گزاں جنا فرمایا میرے گھر سے میرے ممبر دے درمیان دی جگہ جنت دیا کچھ کاری ہے چند گز دا فاصلہ ہے اگر ممبرے رسول تے بہ کے عمر فاروقہ میں کہ کوئی شریعت کی مخالفت نہیں کوئی شرک نہیں کوئی کفر نہیں جی اج اسی اخ لیے <تصفح> <تصفح> <تصفح> المد المد سر ورے امبیا المدد ال مدد سر ورے امبیا المدد امبیا المدد امبیا سر مدد کرنا پہ آپ نے فرمایا یا ساریا یا سار تو مرد کرنا مصر میں بہ کے امام بشیریا میں دینے پہ مولا یا سلے کل دل منور آ جگ مولا یاد لائے من آبادیل کے جی آگے کروے ہو وبی بلا جی ترجا شفا تو شفا تو ♫ Oh non har آہ! شفا تو ہو جا سبا آ تو ہو, شفا آ, تو ہو, شفا آ, تو ہو شفا آ تو لے, لے, لے, لے, لے, لے مکتا ہے می بوللابی آ تو بلا جی جا شا آ تو جی ترجا شا تو ہوا جی تر جاؤ شا ا تو کل آکتا ہےمی مالا جاؤ سلو سل ہی آباد ہبی شریف امام بسیری نے لکھافل کر دلوں کے پڑا یہ لے ہی جائے ٹھیک جسے مفلوج ہوئے نے پہنے اپنی آپ اپنے آقا کو یاد کی اور جس کار پڑے آ جا یہ برکات نے اور اتنی برکات سو تو اتنے ان کر شرا لکھی جا چکی اتنے برگے مل کے کہہ لو ہو وال ہابی آ تو ہابی آ تو ہو وال ہابی تو ہو جا شفا آ تو لے کلے ہل احوالے مکتا مولا یا آبادن حبیب خیر چاد جس ویلے امام بسیری نے ہزور علے سلا تو سلام تشریف لیا اللہ کے تیرے تو مدینے دیا تاج دارا لج پال اپنے گلامان کدی بھی نظر انداز نہیں ہوگی آپ نے فرمایا بسیری گھبرا فکر نہ کر گبرا نہ میرے نبی نے اپنا یت اللہ کا ہاتھا ہاتھ پھیرا بسیری اٹھ کے بہ گئے فرمایا چادر اس واسطے دا نام کسیدا بربا شریف دور دے مکر و فریب دے پتلے دی گل مننا یا اوش ایمان دے پہاڑ لوگ جنہ سرکار نو منیا اللہ لا الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم بات تو یہ نام میرے نبی کی عزمت جان نہیں سکیا جان ہی نہیں سکیا تو اسیسا نے گرامی مدد کرنا یا کہنا شرک نہیں یا کہنا سیابا کی سنت ہے یا کہنا سیابا کی سنت ہے یا کہنا سیابا دم ہے قرآن کا فیصلہ اتنے حوالہ جا دیتے ہیں کیونکہ جمعے کا وقت بہت کم ہے اس واسطے پریشانی ہوں کہ بندہ کھل کے گل نہیں کر سکتا میں ایک بات عرض کرنا کہ میرا ایلان ہے آیات پیش کی دلال پیش کیے حدیث پیش کی سیاب کا عمل پیش کیا میں <تصفح> دعوے آنا کہ میرا ایلان ہے بشک جا کے گل کرو آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے چلن دنیا ایک ایکت کٹ دیو رب نے آخیا ہوے نبی نو رسول اللہ نہ میری زبانی رولا پانا نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے نہیں کہنا ایکت پورے قرآن چک کر میں آزاد پیش میں آدیش پیش میں صحابہ کے کال پیش کیتے قرآن کی ریت پیش کر دار اللہ کہنا ممنوع میں انعام دے دیاں گا دس لاک ہرا دس کروڑ کر لوگ زبان سے استام لکھ کے دین واسطے ایک آیت جہاں ترجمہ ہو کہ یا رسول اللہ یا محمد کہنا حرام ہے ایک آیت میں کائم مگر فیلم تفال بدم تفال مان جبیا کوئی سنیو تا مذہب کوئی مزاق نہیں کوئی مور گیا ہوا مذہب نہیں کوئی خود ساختا مذہب نہیں سارا مسلک اللہ دا قرآن نبی دی عریس کے سیابا دا مسلک اور سیابا وہ نے جہاں مذہب سکھایا امام شرک تے کفر دا گمام بھی ہو سکتا ایک اتبھار دوجے نمبر اگر آیت نہیں ملتی اور جن یقین نہیں ملتی ایک حدیث دیو ایک حدیث کہ نبی نے آخر ہوئے میرے یار سولہ مشرق سے نہیں مغرب کی طرف سے سور اترو ہو سکتا ہے کوئی ماں کا لال کوئی حدیث نہیں پیش کر سکتا چلو صحیح نہ ملے ضعیف ہی پیش کر دو ہم وہ بھی مان لیں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں زئی بھی کریں کہیں کسی کو جو کہتے نہیں کر جا لے کے لیا دے دیکھیش ایک قید لے کے لیا یشاد پیلا نے حوالے دیتے ہیں پہنچا کے حوالے دیکھنے جب بسم اللہ تیار ہیں آخری سات بھی اپنی بات کا پکا ایک ایکش صحیح نہ ملے ذریب ہی صحیح میں تبھی تیار ہوں مگر آپ کو یقین دلاتا ہوں میرے نبی کے غلاموں خدا کی قسم مشرق سے مغرب شمال سے جنوب تک یہ ڈونڈتے پھریں دنیا کے کتب خانے نہ قرآن سے کوئی ایسی آیت ملے گی نہ حدیث سے ان کو یہ عقیدہ ملے گا یہ ان کا خود ساختہ عقیدہ ہے صرف مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے انگریز کے اما پہ یہ ایسے عقیدے ایجاد کیے گئے قیدا تو وہ ہونا چاہیے نا جو قرآن حدیش ہے بتائے نا کوئی قرآن کیا ہے زبان سے کہتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں قرآن دیش وہ قرآن کی حید دکھاؤ کوئی حدیث دکھاؤ ہم حدیث دکھاتے ہیں ہم قرآن کی عید دکھاتے ہیں ہم, ہم دکھاتے ہیں کتب اسلامی سے میں دیتا ہوں والے شہاب کا امن میں دکھاتا ہوں شہبا کے عائد میں دکھاتا ہوں جس کا جی چاہے آ کے دیکھے کوئی ایک عید دکھائے تو صحیح اگر نہیں ہے تو پھر جان جاؤ کہ یہ جماعت پرستی ہے یہ بت پرستی ہے کہ چند بتوں کو پوچھ رہے ہیں جو یہ کہہ گئے ہیں انگریز کو خوش کرنے کے لیے اب ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات پہ ڈٹ گئے اور ملک اور قوم کو تباہ و برباد کر کے ان لوگوں نے رکھ دیا ہم یہ کہیں گے کہ قوم کو تباہ و برباد نہ کرو بلکہ آؤ قوم کے دل میں عشق کے پیدا کرو بلکہ قوم کی بات بعد میں خود پہلے حضور سے محبت کرو ورنہ خالی جاؤ گے ورنہ ایک مٹی کا پت جائے گا جس کو کیڑے کھا جائیں گے اور کچھ نہیں رہے گا اگر آخرت قبر و حشر سوارنا چاہتے ہو تو لہد میں عشق کے محمد کا داغ لے کہ چلے لہد میں عشق کے محمد مزد کا داغ لے چلے امام اہل سنت فرماتے ہیں لہد میں عشق کے محمد مزد کا داغ لے کے چلے اندھیری دو سنی تھی چرا گی لے چلے اندھیری رات سنی تھی چرا گیلے گی کس منہ سے جاؤ گے قبر میں میں سمجھتا ہوں کہ جب قبر میں کوئی جائے گا بد عقیدہ تو حضور کے سامنے کیا منہ لے کے جائے گا کیا کہے گا کہ ساری عمر میں نے تیرے علم کا انکار کیا تیری نورانیت کا انکار کیا تیرے اختیارات کا انکار کیا تیرا نام لینے سے لوگوں کو روکا کس منہ سے جاؤ گے اگرچہ ہم گناگار ہیں سیاکار ہیں بدامال ہیں مگر ایک بات ضرور ہے کہ جب جائیں گے تو رسول اللہ جرم تو ہو گئے مگر ہماری وفا میں کمی نہیں آئی ہم تیرے غلام ہیں جیسے بھی ہے تیرے تک بھی سنا دیے حضرت آو آزم پاکستان رحمت اللہ لوگ آزم پاکستان رحمت اللہ لئے حضرت مولانا سردار اما صاحب آپ حج کر کے آئے نا حج کر کے آئے تھے ایک بندہ بہت بڑا مولوی بھی مفتی بھی بڑا اپنے اپنے بزار علم بھی ہو سا مگر پڑھ کے یار علما علم پڑھیا بلال نے پڑھیا بنا سکھیا آو، پڑیاؤ آو، پڑیال آو، آو، ہوتے ادی بنا سکھیا کی لینا علم تو پڑ کے تے دل نہ میں ایک گل کر لگا خدا دی قسم تجب آجب ہے کہ اتنی نمایا حقیقت نےفا مصطفی، اختیارات مستفا فضائل مستفا خسائش مستفا شانے مستفا میرے نبی دیا شانہ قرآن کو میں کوئی ایڈا عالم نہیں ہے میں ڈا وڈا کوئی عالم نہیں ہے ادنا جہنا خان ہاں ماں دے جوڑے چکن ہے اتنا بڑا کوئی عالم نہیں ہے میں گناہ گار بندہ وہاں علمی میرے نا لو بڑے بڑے حیثیت بڑے بڑے نہیں رکھتا بلکہ میں تے جوڑے اٹھا واسطے تیار ہوں کیونکہ وہ بڑی فضیلت ہے یہ <تصفح> تو گیارہ دور ہے نا کہ مولوی نیک کے چکتے ہیں حضور علی سلا تو اسلام نے فرمایا علماء لمائے کی زیارت نبی کی زیارت <تصفح> علماء دی زیارت گناہ ادا کفارہ حضور نے فرمایا علماء دی مخالفت کرنے والا منافق ہے وہ ایک دیس نہیں تو اس کے پیشے نظر میں تو طلباء کے پاپوش اٹھانے کے لیے تیار ہوں ان کے جوڑے اٹھا کر خدا کی قدم میں بالکل مجھے اگر کوئی طالب علم حکم کرتا ہے یا کوئی ایسا موقع مل جائے تو میں صادت سمجھوں گا علماء کے جوڑے اٹھانا علماء کی خدمت کرنا طلباء سے پیار کرنا ان کی دعائیں رنگ لے آتی ہیں Allah, Allah. یہ وہ ہے جب چلتے ہیں تو فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں Allah, Allah. ہاں یہ وہ درویش ہوتے ہیں یہ وہ فکیر ہیں ضور کے تو عرض کر رہا ہوں مجھے توجب اس کل دیے یہ بدار علم ہی پڑے ہوئے قرآن بھی آ میں سمجھ نہ حدیث ہوں پھر میرے نبی دیا دا انکار کرے خدا کی قسم بڑا میں نام مراد نے اینا اللہ اینا اللہ انی شان والا فضیلت والا بخلا تے بیعت کیتی جے ہاتھ میرا رب آ کے جی گلان سن دے وما یم ہل ہو جی پیا آخ میں رسولا فکا دا تا اللہ یہ اتات میری اتات جے یا منستا جیبو لاہ رسول بلا عرشا چڈو نماز پڑھ دو تب بھی چھڈ دو پہلا میرے نبی حکم دی تعمیل کرو یہ قرآن ہے نا وہ میرے جا کا کام علم اگر جان دے ایڈے علامے کرنے والے نہیں پتا پھر میں یہ سوچنا اے یہ ہوئیے ہوئی اکھانے <تصفيق> تے موراں پردے تے موراں اکھان تے پردے یہاں واسطے دردناک ہے میں تنقید نہیں میں ہمدردن کہنا اج بھی اج بھی ہے سار نکل تو پہلا پہلا میرے نبی کے درد کا گلام بن جمی کر لے کیونکہ او محبوب لجپال جب سارے چڈ جنا سر سے آنا اس سر سے ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ سلم نے کہنا کبرا نہ گلام میں سیرے تیر سر تہ سر سٹ کے اللہ جی ہو جہا یہ ہے پر میرا ہی یہاں ویخ میرے اے دے والنا ویخ آ میرے ہل جیسا بھی ہے رب آخر والا سوفا یوتی کر بو کف ترنا رب آرا میرا وا دم فکر نہ کر جی تیرا نہ جا لا سا لے جا جی تیرا تس پوچھنا میں کادرے متلک رب مزا لے کے کسی کوئی ہونی گوردال نبی کون ہے جا منچے میں کادرے مطلب ہر چیز کا پیدا کرنے والا سونے میں تینوں راضی رکھنا سویا میں تینوں بول بول تینوں ہر نظر کا کے دل خوف سے ہر کلے جا دہل جائے گا ہر نظر کا جن پڑھنا ہے دھیان داری نہ لو بندہ من مشی بیٹھے ایویں نہ کرے ہر نظر کا اٹھے گی معاشر کے دل خوف سے ہر کلے جاڑ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کا گے اوڑ کر کالی کملی وہ جائیں گے حشر کا سا رقشا پدل نظر کا دل خوف سے ہر کلے جا دہل جائے گا اوڑ کر نکملی وہ آ جائیں گے اوڑ کر نکملی آ جائیں گے حشری کا شا رشا بدل گاہ کملی وہ آ جائیں گے اشری کا سا رقشہ اللہ اکبر قبیرہ اللہ, اللہ و شان و جان ہی نہیں سکے ابھی تو خاص نرما بنا واسے تیار ہاں جی میرے نبی دے قدم لگ گئے سہادہ تے کہ یا اللہ دنیا تو جائیے تے صلاة و سلام پڑھ دے جائیے اللہ کریم مینو تے توانو سرکار مدینہ دی سچی فقی غلامی نصیب فرمائے و آخر و دعوانا